بسم الله الرحمن الرحيم بسم رب ربك الذي خلق نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم معزز نازرين أو العزيز بچو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کی آسانی کے لیے بنیادی قواعد کا اعادہ کرتے ہیں یاد رکھیے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے اس کے بنیادی قواعد کا جاننا ضروری ہے اور یہ بہت آسان ہے اس لیے کہ خود خالق و مال کے کائنات نے ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ اور بے ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا اور اسی کی ترغیب معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلما کہ تم میں وہ لوگ بہترین ہیں جو کہ قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی ایک کوشش کرتے ہیں آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے گا آئیے آج سے پہلے سبق کی ابتدا کرتے ہیں پہلا سبق ہے حروف تہجی یاد رکھیے حروف تحجی ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کو ملا کر کسی زبان کے الفاظ بنائے جاتے ہیں حروف حرف کی جمع ہے اور حرف کے متعلق یاد رکھیے کہ یہ آواز کی ایک علامت ہے نشان ہے جب انسان منہ سے بولتا ہے تو اس وقت ایک علامت بناتا ہے اگر کہتا ہے الف تو اس کے لیے سامنے ایک نشان اس قسم کا آتا ہے یوں دوسری زبانوں میں جو مختلف حروف ہیں ان کی تعداد بھی مختلف ہے لیکن قرآن پاک میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ ہے اٹھائیس کی تعداد کتنی ہے سے لے کر یا تک یہ اٹھائیس حروف ہیں اور ان کا دار و مدار جو اعتماد ہے قرآن پاک میں وہ ہے ان کے مخارج پر اور اس علم کا نام ہے تجوید یعنی قرآن پاک میں یہ جو اٹھائیس حروف استعمال ہوئے ہیں ان کو اپنے مخارج سے نکالنا اور ان کی صفات کا ادا کرنا ہے جب تک ان کو اپنے مخارج سے نہ نکالیں گے ان کے صحیح معنی ادا نہ ہوں گے لہذا جو آواز آپ سنیں گے اس آواز کو آپ محفوظ کرتے ہوئے ادا کریں گے تو وہی اس کی صحیح آواز ہوگی تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں الف حمزہ, حمزہ, حمزہ, حمزہ یہاں الف اور حمزہ کو ایک خانے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اور حمزہ میں مخرج کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے یہ جہاں سے ادا کیا جاتا ہے اور یوں اس کی تفصیل آگے جب آپ پڑھیں گے دوسرے اسباب میں تو آپ کو سمجھا دی جائے گی علیف علیف حمزہ, حمزہ با, با تا, تا, تا, سا تا, سا تا جیم دل رین سین سین شین سواد بود بود پو پو پو پو نون وا وا ان اٹھائیس حروف میں آپ نے آوازیں سنی کے بعض آوازیں نرم ہیں بعض سختی کے ساتھ ادا کر کی جاتی ہیں بعض میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے بعض موٹا کر کے پڑی جاتی ہیں ان آوازوں کو آپ محفوظ کریں گے اب ہم اس طریقے سے پڑھیں گے علیف, علیف حمزہ دال دال بود, بود کی وا و م م ص ص ز ز ع ع ن ن ج ج س س غ غ ح ح ش ش ف ف ح ح خ خ ص ص ق ق ي اب اس کے ان حروف کی پہچان کے لیے بعض حروف تو نقطے سے خالی ہیں یہ جو علامت ہے یہ ہے نقطے کی کس کیا علامت ہے کی. شاہباش بعض حروف کے ساتھ نقطے ہیں بعض کے ساتھ نہیں ہیں خالی ہیں لہٰذا آپ پہچان کے لیے یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے الف حمزہ خالی ہوتا ہے تو با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے با کے نیچے ایک اور تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں تا کے اوپر دو نقطے سا کے اوپر تین نقطے سا کے اوپر تین نقطے یہ جیم جو ہے اس کے نیچے جب یہ الفاظ بنتے ہیں تو ہمیشہ جیم کے نیچے آپ کو نقطہ نظر آئے گا آپ چاہتے اس کو پہچان سکے تو اس کو یوں آپ ذہن میں رکھیے کہ جیم کے نیچے ایک نقطہ جیم, جیم کے نیچے ایک نقطہ یہ ہا خالی ہوتا ہے خواہ کے اوپر ایک نقطہ خواہ کے اوپر ایک نقطہ دال خالی ہوتا ہے زال کے اوپر ایک نقطہ کے اوپر ایک نقطہ خالی ہوتا ہے زا کے اوپر ایک نقطہ زا کے اوپر ایک نقطہ سین خالی ہے شین کے اوپر تین نقطے شین کے اوپر تین نقطے سواد خالی ہے وعد کے اوپر ایک نقطہ ایک نقطہ سو خالی و کے اوپر ایک نقطہ ایک نقطہ آئین خالی ہے وائن کے اوپر ایک نقطہ وائن کے اوپر ایک نقطہ ف کے اوپر ایک نقطہ ایک نقطہ خوف کے اوپر دو نقطے کاف لام میم یہ تینوں خالی ہیں نون کے اوپر ایک نقطہ نون کے اوپر ایک نقطہ اور آخر میں واو، ہا اور یا یہ تینوں خالی ہیں لیکن یہاں یاد رکھیے کہ یا جب الفاظوں کے اندر آتا ہے تو اس کے نیچے دو نقطے استعمال کیے جاتے ہیں اب سب سے پہلی سطر آپ سنائیں آر آر شاہ شاہ نے بالکل اب اس کے بعد دوسری سطر زاہدہ آپ پڑھے شین یہ تیسری سطر جو ہے اس کو محبوب آپ پڑھیے آخری سطر کو سجاد آپ پڑھ کر بتائیے شاباش اب ان حروف تحجی کو ایک دفعہ توجہ کے ساتھ ان آوازوں کو ان حروف کی آوازوں کو مجھ سے سننے تاکہ وہ آوازیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں علیف حمزہ با تا سا جیم حا خو دیل رین شین سود بود تو وائن وائن فف کیف نیم نیم نون واؤ ہے یا یہ ہے وہ حروف تہجی اٹھائیس جن کو آج آپ نے سیکھا تو آج کا سبق تھا حروف تحجی پر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے